پچیسے پارے کا آواز ہے عشا فرمایا اللہ ہی کی طرف قیامت کا علم پھیرا جاتا ہے یعنی حقیقی طور پر قیامت کا علم جاننے والا قیامت کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے وما تخ رجو من سماراتم من اکما اور وہ پھل جو اپنے غلاف سے نکلتے ہیں انہیں بھی اللہ جانتا ہے آپ ایک آم لیں سیب لیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بظاہر اوپر سے بالکل صحیح ہوتا ہے اندر دیکھیں تو اس کا ٹیسٹ کبھی آلہ ہوتا ہے کبھی آلہ نہیں ہوتا کبھی اندر خراب ہوتا ہے تو ہم اوپر کو جانتے ہیں جب ہاتھ میں ہم پھل لیتے ہیں اندر کیا ہے اسے اللہ تعالی جانتا ہے وما تحمل من ولا تدعو کوئی مادہ چاہے وہ عورت ہو یا اس کے علاوہ کوئی مادہ ہو وہ جو اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھاتی ہے اور جس بچے کو وہ جنتی ہے جس بچے کی ولادت ہوتی ہے وہ سب اللہ علم ہی اللہ کے علم کے مطابق ہوتا ہے اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں تفسیر خازن میں علامہ خاصن علیہ رحمٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا علم اور ان باتوں کا جن کا ذکر کیا گیا اس کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ احادیث طیبہ کو پڑھیں اور تفاصیر کو پڑھیں اور بزرگان دین کے واقعات کو دیکھیں تو کئی ایسے واقعات ہیں کہ بزرگان دین نے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بتایا اور ایسے بھی دلائل ہیں جسے جس معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم ہے اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کو جو علم عطا فرمایا اس کا ذکر مختلف احادیث اور واقعات میں ہے تو علامہ خاصن علامہ فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ انبیاء اور اولیاء کو جو علم ہے یہ کہاں سے ہے اللہ کی عطا سے ہے تو حقیقی علم تو اللہ ہی کا ہوا تو انبیاء اور اولیاء کو جو علم ہے وہ اللہ نے عطا کیا ہے مثال کے طور پر اگر میرے پاس کوئی چیز ہے اور میں اگر کسی کو گفٹ دیتا ہوں تو حقیقی طور پر تو وہ چیز میری ہوئی نا میں نے اپنی مرضی سے کسی کو گفٹ کی لیکن ہم جب کسی کو گفٹ کوئی چیز کرتے ہیں اب وہ جو چاہے کرے ہمارا اس پر اختیار نہیں ہوتا لیکن اللہ کے نیک بندے اللہ کے حکم کے مطابق ہر عمل کرتے ہیں اور ہر کام ان کا بھی اذن اللہ ہوتا ہے تو جب یہ بات موجود ہے تو حقیقی طور پر علم کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں وہ جسے چاہے عطا فرمائے وہ یوم یوناد اور اس دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک یعنی وہ جنہیں تم میرے برابر میرے مد مقابل سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں قالو وہ کہیں گے آن نا کا اے پرور ہم تجھے کہہ چکے ما نا من شہید ہم میں سے کوئی شہید نہیں یعنی گواہ نہیں مراد یہ ہے کہ پروردگار ہم تو بت پرست تھے ہی نہیں ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں اور ہم شرک پر کوئی گواہی دینے والے نہیں ہے تو وحدہ لا شریک ہے تیرے سوا کوئی معبود ہی نہیں وہاں پر وہ جھوٹ بولیں گے لیکن اس وقت ان کی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی جسم کے آزاد ان کے جھوٹ کا ذکر کریں گے وَضَلْ عَنْهُمَّ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قُبلُ اس قیامت کے دن سے پہلے جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے وہ بت ان سے گم ہو گئے اب وہ ان کے کام نہیں آ رہے اور دنیا کے اندر بھی یہ کسی کام کے نہ تھے مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بعد میں کام آئیں گے لیکن یہ بت ان کے لیے کام نہ آئے کیونکہ یہ پتھر کے بے جان ہے اور پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنا در حقیقت اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ان کے لیے اب بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ کل وہ روز قیامت یہ پکڑ لیے جائیں گے تو اب وہ کہیں گے کہ اب نجات کی کوئی راہ اور صورت نظر نہیں آتی اب جو آیات ہیں اس میں انسان کی اس کیفیت کو بیان کیا گیا کہ انسان کیسا عجیب ہے اگر قرآن و حدیث کے نور سے منور نہ ہو تو اس کی سوچ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے اور اس قدر انسان نچلے طبقے میں چلا جاتا ہے کہ وہ انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے کہ انسان بڑی دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالی سے بھلائی مانگتا ہے مال مانگتا ہے لیکن جتنا بھی مال ہو جائے اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا وہ مانگتا ہی رہتا ہے لیکن کبھی اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو فوراً وہ ناشکری کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرتا ہے اور شکوہ شکایات کر کے کفریات بک ایمان سے بسا اوقات خارج ہو جاتا ہے اور جو کافر ہے اس کا تو ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں وہ تو بہت بڑا نہ ہوتا ہے لا یس امول انسان من دعا الخری انسان بھلائی مانگنے سے اگتا نہیں ہے جتنی بھی بھلائی اور خیر اور نعمتیں مل جائیں وہ اس کے لیے کم ہے انسان بھلائی کی دعا کرنے سے اکتاتا نہیں ہے تھکتا نہیں ہے وہ ان مت اور اگر اسے کوئی برائی پہنچے فی او تو اس وقت وہ نا امید ہو جاتا ہے اور اس کی آس ٹوٹ جاتی ہے بے ادبیاں کرنے لگتا ہے ولیم ازق نا رحمتم مست ہو اور اگر ہم اس مصیبت کے بعد جو مصیبت اسے پہنچی اس مصیبت کے بعد ہماری طرف سے اسے رحمت عطا کریں نعمتوں کی بارش کریں مصیبت دور ہو جائے تو اس وقت اللہ کا شکر نہیں کرتا بلکہ کہتا ہے یہ تو میرا اپنا کمال ہے میں شروع کر دیتا ہے فلا میرے دوست نے تعاون کیا میں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کے نتائج بظاہر غلط لگ رہے تھے بعد میں اچھے نتائج آ گئے یعنی وہ ان باتوں کی طرف اپنا رجحان لے جاتا ہے لاد لی ضرور ضرور وہ کہتا ہے جب مصیبت دور ہو جائے رحمت کی بارش ہو نعمتیں عطا کی جائیں تو کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہے یہ میرا کمال ہے یہ سارے احوال کافر کے ہیں جو مومن ہے اللہ سے محبت کرنے والا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا مومن کا دعالم یہ ہے کہ نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے پھر بھی یہ کہتا ہے پروردگار ہم تیری نعمتوں پر شکر کا حق ادا نہ کر سکے اور مصیبت آئے تو وہ صبر کرتا ہے اور کہتا ہے پرور تیری رضا پر ہم راضی ہیں اور مصیبت میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے گناہوں کی سزا ہے اس لیے وہ سچی پکی توبہ کرتا ہے روتا ہے یہاں تک کہ بعض بزرگان دین کے واقعات میں ہے کہ اگر کبھی تیز بارشیں ہوتی اور نقصان ہو جاتا ہوا چلتی آندھی آ جاتی تو روتے اور ساری ساری رات روتے ہوئے گزار دیتے اور کہتے پروردگار تو مجھے معاف کر دے اور ان کا ذہن یہ ہوتا کہ ہمارے گناہوں کی نحست کی وجہ سے لوگوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں. یعنی وہ نیک ہونے کے باوجود یہ سمجھتے تھے کہ ہم اتنے گناگار ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں اما اونس متن اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہوگی وال رجعت و علاب اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا اول تو جانے اور وہاں پر کھڑے ہونے کا عقیدہ ہی نہیں اور اگر بل پھٹس میں گیا تو جس رب نے مجھے دنیا میں اتنا مال دیا ہے تو وہ مجھ سے راضی ہے تبھی تو اتنا دیا ہے تو کل بروز قیامت بھی وہ مجھے جنت دے گا یہ ان لوگوں کی نادانی ہے بے شک میرے لیے اللہ کے پاس ضرور بھرائی ہے یہ من گھڑت خیالات ہیں قرآن نے تو ایک درس دیا کہ ایمان لائے اچھے عمل کرے اس کے لیے جنت کی بہاریں ہیں لوگوں نے اپنے طور پر خیالات بنا لیے جو قیامت کو نہیں مانتے انہوں نے یہ کہا کہ قیامت قائم ہی نہیں ہوگی ہوگی تو جنت میں جائیں گے اور جو قیامت کو مانتے ہیں انہوں نے کہا کہ ڈرانے والی باتیں مت کرو اللہ بڑا غفور و رحیم ہے ہم چاہے کچھ بھی کریں ہم تو سیدھے جنتی ہیں اور ایسے کئی واقعات ہیں ہمارے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ڈاکو کو انہوں نے نصیحت کی انہوں نے کہا کہ آپ توبہ کریں یا آپ کیا کام کرتے ہیں ڈاکہ زنی یہ گناہ ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے گناہ تو کہہ رہے ہیں لیکن آپ ہماری مجبوری دیکھیں ہم اگر ڈاکہ زنی نہ کریں تو کیا کمائیں یہ تو ہمارا روزگار ہے نعوذ باللہ اور ہم تو ان مالداروں کو لوٹتے ہیں جنہوں نے ناجائز اور حرام طریقے سے غریبوں کے خون پسینے کو انہوں نے نچوڑا ہے ہم تو یہ مال اللہ کی راہ میں دیتے ہیں غریبوں کی مدد کرتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے یہ الفاظ اور اس مفہوم کی باتیں ڈاکو نے کہیں یعنی شیطان نے ایک ایسا ذہن بنا دیا ہے کہ ڈاکو بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ غفور رحیم ہے میں تو ڈائریکٹ جنت میں جاؤں گا اللہ غفور رحیم ہے اس سے تو انکار ہی نہیں ہے لیکن جو تصور آخرت دیا گیا اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ آخرت کے تصور کی وجہ سے ہر ایک کو خوف پیدا ہو اور بندہ گناہ نہ کرے اگر یہ تصور کی حیثیت اور اس کی بنیاد ہی ہمارے ذہنوں سے گم ہو جائے تو پھر تصور آخرت ہونے کے باوجود انسان گناہوں سے بچتا نہیں ہے آج اس معاشرے میں جتنے گناہ ہوتے ہیں چوری ڈکیتیاں مسلمانوں پہ ظلم کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا پڑوسیوں اور رشتہ داروں کو تکلیفیں دینا جھوٹ بولنا غیبتیں کرنا وعدہ خلافی کرنا نمازیں چھوڑ دینا جتنے گنا ہوتے ہیں اگر اس کی بنیاد کو دیکھیں تو اکثر یہ بنیاد ہے کہ گناہ کرنے والے کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ رب العالمین بڑا غفور ہے میں کچھ بھی کر لوں میں تو جنتی ہوں یہ تصور جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو بڑے سے بڑا گناہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو احمق قرار دیا خدیش پاک میں فرمایا سب سے بڑا احمد جس کو ہماری اس میں بے وقوف کہتے ہیں نادان کہتے ہیں اب آپ بتائیے کسی شخص کو کوئی یہ کہے کہ اے بے وقوف تو اسے کتنا غصہ آئے گا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا احمد نادان و بے وقوف ہے وہ شخص کہ جو عمل تو جہنم میں جانے والے کرے اور کہے میں جنت میں جاؤں گا عقل مند وہ شخص ہے کہ عمل جنت والے کرے پھر بھی جہنم کے خوف سے رویا کرے وہ کہے میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے اس کی رحمت پر مجھے امید ہے اپنے آمال پر اس کو بھروسہ نہ ہو تو وہ عقل مند ہے ان لیسنا بے شک میرے لیے میرے رب کے پاس ضرور بھلائیاں ہیں اگر قیامت قائم ہوئی تو میں جنت میں جاؤں گا یہ سوچ قرآن مجیف فقان حمید نے بیان کی کہ بعض لوگوں کی یہ سوچ ہے فلنبی پس ضرور و ضرور ہم خبر کریں گے بتائیں گے الدی نفرو کافروں کو بیما عملو جو انہوں نے کام کیے انہیں بتائیں گے کہ برے کام کا انجام بہت برا ہے ولن دی ہوں اور ضرور بضر ہم انہیں مزہ چکھائیں گے من آزادی سخت ترین عذاب کا انسان کس قدر ناشکرا شکرہ ہے اگر تندرست ہو تو اسے اللہ یاد نہیں آتا نعمتوں کی فراوانی ہو سب کچھ سیٹ ہو تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور جب پریشان ہوتا ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے اللہ کو بہت یاد کرتا ہے عقید و جہاں صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا ترمزی شریف میں سے صفات موجود ہے آپ نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مصیبت میں اس کی دعائیں قبول کرے اسے چاہیے کہ نعمتوں کے ایام میں خوشحالی کے ایام میں بھی اللہ سے دعائیں مانگے اللہ کو یاد کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے وہ عیدا انامنا علل انسانی آدھا اور جب ہم انسان پر نعمت فرماتے ہیں انعام فرماتے ہیں تو وہ ایراض کر لیتا ہے وہ نہ آب جانبی ہی اور ایک جانب وہ رخ کر لیتا ہے وہ اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے یعنی اللہ کی یاد اس کے دل میں باقی نہیں رہتی اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ اکثر گنا خوشحالی کے ایام میں خوشی کے موقع پر کیے جاتے ہیں وہ اینا مسرو اور جب برائی اسے پہنچتی ہے مصیبت اسے پہنچتی ہے فضو دعا ان دن پھر لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے اور کے معنی لمبی چوڑی ہے لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے خوب اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن پھر جب مصیبت دور ہوتی ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ خوشی کا موقع ہے ارے خوشی کے موقع پر سب چلتا ہے نوزالے حالانکہ روایتوں میں موجود ہے اگر آپ خوشی کے موقع کو لمبا کرنا چاہتے ہیں یہ خوشیاں طویل ہو جائیں تو خوشی کے موقع پر اللہ کی نافرمانی نہ کریں گانے باجے بے پردگی اور ایسے موقع پر گناہ کرنا ہندوانہ رسم و رواج کرنا یا انگریزوں یہود نصارہ کی تہذیب کلچر اور ان کے تمدن کو اپنانا یہ بہت بڑی نادانی ہے کل محبوب آ فرمائیے آر ذرا بتاؤ ان کہانا منہ دلہ اللہی اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو ثم کفر تم بھی پھر تم نے اس کا انکار کیا من عدل من تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون کہ جو دور کی زد میں مبتلا ہو بنا دے کہ کافروں کو پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو کافروں نے سننے سے انکار کیا تو انہیں یہ سمجھایا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے چلو تم یہ کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب نہیں لیکن تھوڑی دیر یہ سوچو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اگر یہ بات سچی ہے تم یہ تصور کرو کافروں کو سمجھایا گیا کہ اول تو تم کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب نہیں لیکن ایک لمحے کے لیے تصور تو کر لو کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہوگی اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس سے دور ہٹنا کتنی بڑی گمراہی ہے فی قاقم بعید کے یہ معنی ہے کہ اتنا زد میں اور مخالفت میں کوئی شخص ہو کہ کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ ہو تو کافر اس لیے دین سے دور رہے کہ انہوں نے اپنا یہ ذہن بنایا کہ ہمیں سننا ہی نہیں ہے اور آج اگر مسلمان قرآن سے دور ہیں دین سے دور ہیں تو کئی ایسے مسلمان ہیں کہ انہوں نے یہ ذہن بنایا کہ ہمیں سننا ہی نہیں ہے سنیں گے تو ہمیں عمل کرنا پڑے گا حالانکہ بغیر سنے اور بغیر غور کیے دل کی دنیا بدلتی نہیں ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے ایمان ہے کتنا بھی گناگار مسلمان ہو اگر قرآن کے درس کو شروع سے لے کر آخر تک سماعت کرے تو قرآن سخت دل کو نرم کرنے والا ہے قرآن گناہگار کو نیک بنانے والا ہے قرآن جہنمی کو جنتی بنانے والا ہے تو اتنا پیارا کلام ہے مگر غور کون کرے شیطان نے ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہمیں سننا ہی نہیں ہے سنوریہم آیاتنا فل آفاقی ان ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں کائنات میں دکھائیں گے یعنی کافروں سے کہا گیا کہ مسلمان اب فتوحات حاصل کریں گے اور یہ نشانیاں یہ کافر دیکھیں گے وفی انفسہین اور خود ان کی جانوں میں ہم نشانیاں دکھائیں گے کہ ان کے دل کفر کی وجہ سے پریشان ہوں گے بے سکونی بے اطمینانی ہوگی اور آخر کار یہ شکست پا کر کچھ قتل کر دیے جائیں گے اور کچھ مغلوب ہو کر قیدی بنا دیے جائیں گے حتّا یہاں تک یتبین لہم ان پر ظاہر ہو جائے گا انہ الحق بے شک یہ کلام سچا کلام ہے یہ دین سچا دین ہے اولم یکفی بے اب کا کیا یہ بات کافی نہیں انہوں آلہ کل شعی شہید کیا اللہ سے ڈرنے کے لیے یہ بات کافی نہیں بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے دیکھ رہا ہے وہ نگہ بان ہے پھر بھی لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ سن ان مل یتیم مل بے شک یہ کافر اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شک کرتے ہیں شک میں مبتلا ہے ان کا عقیدہ نہیں کہ ہم اپنے رب سے ملیں گے چلیں وہ تو شک میں مبتلا ہیں مسلمان کو تو کوئی شک نہیں مسلمان تو یقین رکھتا ہے مگر دنیا کی محبت اس قدر غالب ہے کہ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے اللہ سن لو ان ریشک وہ اللہ تعالی بالکل شعیم محیط ہر چیز کو گھیرنے والا ہے یعنی اس کی پکڑ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے وہ جب ڈھیل قدم فرما دے تو کسی کی ضرورت نہیں کہ اس کی مشیت کے بغیر ایک قدم بھی اٹھا سکے اللہ رب العالمین ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد السلام پڑی اللہ علیہ وسلم.